سبحان الله الحمد لله الذي زين النبي بحبيبه المصطفى سبحان المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والصلاة على سيد الرسل وخاتم الرسل محمد خير الوان الله سبحان الله ما شاء وعلى اله وصحبه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عليكم الرجس أهل البيت امل سد اما مولا مولانا لازی صدق اب رسوله مسور ہویم المیر اللهم وما دعى على النبي يا ايها الذين امنوا اسقلوا عليه وسلموا وتسليم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 سات کا حکتی حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے عالم میں انقلاب کا پانی حسین ہے سہرا میں اس کے صبر کی تحریر میں پڑو دریا کی موج پیاس بھی پانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی سیرت ہے فاطمہ تو ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو سورت علی کی, کی, کی ہے دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسال ہے اللہ, اللہ کیا باتنگ کیا باتنگ دنیا کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی یزیدیوں کو جس نے یوں کہہ لو وہ شاید جو دنیا گلا اسے بلا دیزیدی یزیدیوں کو جس نے اپنے لہو سے شکست دی وہ مرد حق وہ حیدر سانی حسین ہے چاروں طرف ہے ریت کے سہارا میں چاروں طرف ہیں ریت کے سہارا میرے حسن آنکھوں سے آنسو کی روانی حسین ہے اللہ سبحان اللہ کیا سامعین آئی میزی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رو. حق تعالی جل شان و حودی حمد و خمد اور آقای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ شریف کے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آج جانا موت فریاد ہے کہ مولا تھا محسوسان انسان دے کو اپنی رحمت دیزان دی گرامی سال ہاں سال کی طرح شام چک پنجہ روحانی جلسہ جو کہ بس سلسلہ ذکر جدوانے ہی مجمع منعقد کیا گیا خصوصاً اس جلسے کے ملک محمد سبھیر چینا صاحب اور برادر صفدر علی شینا صاحب ملک مراد علی شینا صاحب مرحوم پیچھے اور دیگر معامی شام قاریناہ و تب و آ سب حاضری آئی بار قبول فرما کے نجر عظیم بنا کسی بند ویڈیو نہیں بنا بڑی مہربانی میری گزارش آواز ریکارڈ کر سکتے ویڈیو فوٹو نہیں بنا تونوں پتا ہے مولوی اگے فتریہ ہےلہ ادرت دا نام لے ہوئے تو تصویر ہوسو بناو یہ نہیں ہو سکتا یا تو یہ ہو سکتا ہے بخالی چننے والا درل ہومر دی کر دے تو جی حقیقت ہے وہ بریلوی ہے اصل بریلوی ہے مل انہ تصویر کی کام اس واسطے مہربانی فرمایا جائے ایک لمبا موضوع ہے میں اس سال پہلے نہیں جانا چاہتا ساڈے مذہب مسلب کے حقا جاندار بھی تصویر بنا جاندار کی تصویر بنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے مختصر لوگ کہتے ہیں جی اس سارے بے وقف نے تا پیر تا پلان تا جی دے پھر پہنے میں ایک جواب دیاں گا اصل لا یا الا اللہ پیر رسول اللہ نہیں پڑیا مولوی رسول اللہ نہیں پڑیا قوم رسول اللہ نہیں پڑیا دین رسول دا برحق پاس تین مستفا ہوسرے پاس ساری جائیداد ہو ساری تعداد کو چکی کی نوک چھکرا سنے پرن چڑ سکتے یہ جواب سمجھنا لین واسطے یہ جناب دے سامنے جس موضوع پہ گلام کروں گا اس, اس محرم الحرام اور اقائد و نظریات لفے نے سوکھے لفنا سمجھا یعنی محرم الحرام شریف دے مہینے کے متحل جو اصا لوگ نے رسم بنائی ہوئی جو رسم اثا اس مہینے اسلام داخل کی ہوئی جنہوں اسا اسلام سمجھے ہو سکے اس مہینے کے متعلق نظریات بنے بنے میں کلا کام کرانا بس بڑی سنیا ہونا چیز سنو گے تھانوں پتا لگے گا گبریل بھی آیا سب تو پہلو سب تو آلہ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی کا نام سنے کو سنیا گے دی وجہ لال دی نسبت لال اسان اپنے آپ بریلوی اخوا بریلوی مسلک نہیں ہے اور مدد بھی نہیں ہے بریلوی ایک نسبت وقت تھوڑا گل تھوڑی کرا ٹھیک ہے توجہ رکھو بریلوی ایک نسبت اور اس نسبت کا جوڑ جیڑا ہے جد ہے محمد رضا اور آپ کا نام شریف اس کا محتاج نہیں ہے پھر بریلویاں دو دوسم ہندی نے ایک او بریلوی ہونے خالی زبانی بریلوی ہو ان نو لسانی بریلوی ایک بریلوی آ جانا نو آخری کلپی بریلویٹ سنی آبانی آٹھو آ جڑے دبانی آدھے نے وہ دے کی واری آئے تھے بریلوی بن کرتے ہیں پر جس ویل فتح جہاز واری آئے تو موڑ اوشل کانڈ رکھتے ہیں پر جی سریل بھی ہوا آئے بھی حاضر ہو فتہ مر وغیرہ پروگرام کرنے کو تیار ہوا چل مولا سونا سام تو جو ہے نا سب آدرت حضرت ان برکت جنہ دی نسبت نال اپنے آپ بریل بھی خواجی کتاب ہے جا ہے فتح ہے ایک جلد بڑی بسیم کتاب ہے. بڑی کتاب ہے. جلد نمبر چوی میں لے کے آیا یہ پہلے تہلے ایک فتو سن لگا اپنے اپنے دل کے آترا کھڑا ہوا ہے فاو رویہ جلد نمبر چوبی صفحہ نمبر پنج سو چودہ ٹھیک ہو گئے لاستے ان گلاد یاد رحم الحمدللہ لاستے تو میں گل کریں تو کہ میں کٹ کے وقا میں کے وقا لگا سفا نمبر پانچ سو چودہ سوال ہوا مولوی سید محمد شاہ صاحب انہوں نے سوال کیتا ہے آندے نے کیا ارشاد ہے علماء دین متین کا اس مسئلہ میں کہ مجالس میلاد شریف میں شہادت نامہ پڑھنا چاہد ہے کہ نہیں خان اللہ، خان اللہ. یہ یقین نہ ہوگی اپنا کو موت بار بیلی چھڑا ہو جنہوں اردو ہوگی ہوگی آپ جواب عنایت فرما رہے ہیں شہادت نامے نسر یا نظر جو آج کل عوام میں لائے جائیں اکثر روایات داخلہ ہو بے سروپاز بے سروپا اور اکاریب موضوع پر مشتمل ہیں ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت ہو کچھ اور مجلے سے بھی مبارک میں ہو خا کہیں اور مطلقاً حرام و نہ جائے جائے ماشاء اللہ نہیں سمجھے خصوصاً جبکہ وہ بیان ایسی خلافات کو متضمن ہو جن سے عوام کے عقائد میں تسلسل واقع ہو پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر پر کر امام حجت الاسلام امام غلالی رحمہ اللہ تعالی آپ سرکار نے خد سسرہ العالی وغیرہ اما کرام نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا حرام ہے علامہ ابن حجر مکی قدس سسرحو نے اپنی کتاب سوائے کے کا میں ارشاد فرمایا ہے کال الغالی وغیرہ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسن والحسن ہی روایت و مختلح حسن الحسین وہ کا یا فرما نے امام غلالی اور دیگر کو فرمایا ہے کہ امام حسین دی شہادت کی روایات بیان کرنا اور جیڑیاں من خرط نے جھوٹیاں نے اور خاص کر انہوں کا مقصد نو نونا غم تازہ کرنا بناوٹ اور تسنو بغیر تحقیق والیا جیڑیاں روایات نے فرماؤں کرنا سمجھ آ گئی این گل کر کے پتا لگ گیا بھائی آپ آم سے کریں ماشاء اللہ ہوں تک بھائی برفی بھی اسی پلیٹ دوں بھی اسی پلیٹ خیرت گوارا چلتی حق بھی اٹھائی باطل بھی اٹھائی حق کی باطل باطل بادل حق اور بادل ونڈ ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے یہ حق یہ بادل اور نال سن لو جا ل آپ اور بادل کرتا سونے نبی نے کم نہیں کرنا اس امید پیارا بے شک شہادت پڑی دی. سان روح سی وہ او اٹھ کے لگا جائے بغیر ناراضگی میں جرائد سامنے انہاں رسم اور نظریات و عقائد کا کلا کما کرنا جو کہ بیران نے تھا ور ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ اسلامی سال کا گل کرن لگا سمجھے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم آخری مہینا ضلح اسلامی تاریخ کی ابتدائی قربانی yeah. اور اس yeah. اسمارے مقدس کے اندر ایک بے مثال سانچو چایا ایک ایسا حادثہ وجود ہی بجویچایا جا آدھ مثال آدھے ری دنیا تک وہ مثال کسی نو لب نہیں قربانی ابتدا گل کر رہے کہ یار سڈے واسطے اسلامی تاریخ دا سبق کی اسلامی <سلام> تاریخ سان کی سبت ہے سانو کی دستی ہے پیغام کی اسلامی تاریخ پیغام ہے کہ اسلام ایک قربانی کا نام ہے اسلام بولتے نہیں اسلام ایک قربانی کا نام ہے بلکہ انجیات اسلام قربان ہون کا دوسرا نام ہے تا بروج پر موغر کہ وہ بندہ جنہوں اپنا آپ اپنی اولاد اپنی جان اپنا مال اپنا وطن اسلام دی خاطر قربان کرنا نہیں آیا آخر آخر, اسلام ایمان کی لذت چاشنی اور حلاوت کو دی محسوس نہیں کر سکتی ہر شہر ایک مذہب چاشنی چس ہوں بزرگ فرما نے اسلام کی چس جی وہ بندے بہت موقتی جدو بندہ اپنے آپ لوگ جانتا ہو جنج فرمائی تا مولا سونے نے اسلام کی تاریخ نی ایسا بنایا ابتدی شہادت <تصفح> اور تھوڑا پتا ہونا چاہیے میں کس شہادت کی گل کر رہا ہے محرم شریف دسویں سے دور ہے ابتداد پہلی تاریخ بنتی ہے ابتدا یقن بنتی اور شبد محرم الحرام. یعنی اسلام کی تاریخ کی ابتدا ایسی ہستی کی شہادت ہو رہی ہے جس ہستی واسطے نبی ہونے نے دعو فرمائی مولا ہستی اسلام دے. کون ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. میں رکھا جو مربج بن گیا سوال پیدا ہوتا پورے محلر تی شہادت سوال کر کے جا رہا جواب لگتے لبیا فاروق آدم کی شہادت ہوئی محرم امام حسین امامے آئی مقام دیا محفل جلسے جلو ذکر شریف دیا محفلوں کے سفر دے آخر تک لگی ج उम्र का न क्यों नहीं लिया जाता है शहादत तो भी मुहला और गल तवज्जो न सुने जे मैं पूरी तहकीक करके आया बैठा मत कोई गैरों के रंग च रंगे हुए गुल اپنی یہ لکھے ہیں کہ آخری کتاب چیز شہادت سے حجا سے تاکہ عمر باپ کا ذکر محرم چاہے تاکہ سارے پیار کسی جو ہے دوستوں سبحان اللہ اقبال فرما تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو بختی مقدر جو بڑھ رہی ہے کون کے ممکن نہیں کرنا رفو سوزن تیرو ساری عمر سی سی مگر پھر بھی اثر کوشش کرنی ہے انہوں نے وہ غیران رنگ چرنگی ہوئے ہیں جا بوز دل ہوگی وہ ادھر آدڑا کا میدان میدان میرے حسین وغیرے شہر جب بس لے لے تو ادھر آ گیا تو ہاں ہاں ہاں ہاں کیا بات بابا فرید فرماؤں گا فرمایا بات اسلام کی چلتا ہے مرے تر آنا نہیں لتاں سا کوئی نہیں سی تمایا کیوں جی آ گیا تمہوں ڈرنا کیوں ہمارے وہ پیچھے والا کر دیکھی کنے والا ہلا کرا واپ لوکر لوبانند پچھلیا نے میں بال مارے لے تسا ہی بول بو سبحان اللہ سو جو ہے دوست گل تے جٹکیاں پر سن کے ضرور جایا می لینا لین نہیں آیا پیسے نہیں منگتا پر گل سننے ویخ اجب گل جد اج دیاں گلا مجمے سے بھی خاموشی تاریخ پی گئی شوگر شوگر ختم مکے پہ ہر یہی بندہ گل کرے دیا آئی پولیس یہ آپ مرتی تھا مر میں آئی نے کان آئی پاکستان کی ایک دفع سنا دائی نے پاکستان کی ایک دفع جنہوں اگریز ایکٹ آخیا جا دفا وقت بنی سی جدو کا جانیا مسلمان آخیا گیا اور پاکستان کا حق رکھا گیا اس وقت دفاع نہیں ہے اچھا انہوں فکیر کے درد کتے نہیں جنہوں آئی کوئی ہے فکیر دیا جیتیاں جی کافر کی ہر ناڑ ہر رات کے دفاع لیاؤ تزیرات پاکستان آئین پاکستان اگر یہ دفاع نہ ہوئے تری جی میرا سر کہ ہر ہر والے دا پاکستان حق برابر ہے اور ہر مذہب والا اپنا مذہبی قوم وہ مولویا کہیں نو پوجنا آخی تیری بڑی مہربانی کہیں پوجنا, پوجنا <سؤال> <سؤال> بات ما ما ماں کہیں پوجنا آخر ٹھیک پکا واد ہے میں کسی دا آخر میں کچھ بھی آخر پر ابھی پاکستان نہیں سیو کارڈ ہونا کتا ابھی اپنا مذہب بیان کر سکنے اپنا مسلک بیان کر سکنے اگر کسی نو تکلیف تو چلا جائے <mbell> <mbell> اور نے پاکستان ایک قانون بھی موجود ہے اگر کوئی اپنا مذہب بیان کرنا اپنا مذہب پھیلاؤں اور کسے نو کچھ نہیں کہ کسی قسم کا کیس نہیں لاگو ہو سکتا ور تھے ہوئی نا ان شاء اللہ ادھر آزاد ہونا میں اپنا مسلم ٹھیک ہے اس واسطے قربان جام سوال پیدا ہوتا ہے اسے شاید محرم میرے امر باغ کی شا تھی محرم میں چھ حسائن کا پورا سال آ جا پر امر کا نام کمارا نہیں وجہ کیے، وجہ کی سبب کی وجہ اور سبب پہ ہوئی وہ ساڈی تھے اکھے مورے نال چیٹا بلو رنگا وٹا سی خسرت ضرور وٹے سی سوبت کا اثر ہونا بھیڑ چال جدر اگلی گئی مگر جو گی واگو جی نے کپڑے پینے ویٹ ہو او میں پوچھنا ہوا کیا جیڑا لایا جائے خدا دیکھوں کا گیا یاد رکھا جی سولیے کا کچھ پکا نہیں بیچی پر جتر گئی پیڑیاں مختلف باہر لاتی ایک قوم ہے قوم نے ویکیا بھائی میلہ نے تکری رو تر جباؤں بھی ادھر بھی سر جب ادھر بھی فرق کوئی نہیں لا جی تلے پرسل کے جاؤں میفروند سی فروغ رہے فرو کاچی منکا اج لال بھی منکا ورن نہیں دو جد لکھا جوتی نت لین ہاتھ بادل نو اسلام یہ تو ونڈ ہے اسلام میں مسلمانوں فرمائی ان نو ایسا رنگ چڑیا ایسا رنگ چڑیا گئے جلسیاگانا جلوسا ہر کام نے پرداوا سنی کر دے میں ایسے لوگ آ خدا دن آ جائے اصلی سنڈیاں نو پر بدن د مذہب روپے بدنام نہ کرو ایک پاس لا بجاؤ ایک دوگلی پالیسی چلتے بھی چڑے بھی چلتے نے ادھر بھی چلتے نے دوگلی پالیسی رب رسول لال نہیں چل گئی یہ مروے گی یہ سن مروا گیو ڈوگلا پر تین دو رکھ رنگا سڑ آسال دثال دن جہا بندہ ڈرائور گی بیٹھا ہوے نے خبردار سونا نہیں سونا نہیں آخر یار عجیب گل گڈی ڈرائبر سرامنی اسٹے کول بریک آدھے کھول دے کھول گڈی کا سارا کھول سارا پر نال انہیں سونے دے وجہ گئی اس بچارے کا گنا ہے آدھے جیالا تا نہیں سونا چاہیے کہ نالا سو جاوے مت اور نیند دا اثر ڈرائیور جاوے لال سوتا لیا کے ڈرائیور سو جائے گا جی ڈرائیور سو دیا مگر سارے سو جانا ایسے من اٹھنے کا مطلب سوبت کا اثر ہو سوبت کا ہے خدا دیا بندے دو جا دو فاصلے کے ڈرائیور نال بیٹھے وہ تو سوبے تصر ڈرائیور د جا جناب برابر اثر نہیں ہونا ضرور اثر ہونا تا کر کے محفلوں کے کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا اسلام کی بات کر رہا ہوں دے اندر بھی میرے اسٹوڈنٹ بھی آیا محرم شریف امر پاکر خیر ہو جائے کدی اسمان کا دیکھا ہوا ہوتی کی اکبر کا دکر ہوا ہوجہ کی جائے ان پتا ہونا پتا ہوا بھی آئے مول مر تقریب شروع کر دی آیا بیٹھا تو منہ لکا نہیں تکو ڈی بیٹھا بے گو پھتو فتو تہ گوڑی بہ گا یار تو یار چیک رستے گانے جتنا منہ لکاؤ میں سوچ یہ بھٹے پاون نال ہی نظر بنے نے کہڑا کیڑا آیا بیٹھا ہے کہڑی کیڑی سمجھا آیا بیٹھا ہے انہوں نے مطابق کلام کرنا پر سد کے سانو اسلام یہ نہیں درس دینا سانو حسین نے بھی یہ سبق نہیں سکھایا سانو نبی نے بھی یہ سبق نہیں سکھایا سانو علی نے بھی یہ سبق نہیں سکھایا سانو نے نہیں سکھایا، آسانو اسلام نے نبی علی حسین نے یہ سبق بنایا ہے جی سب والا بھی بیٹھا ہو جائے کوم روشنی حس جے سرسے حسین ن روسے روسے میں الحمد اللہ اصول بنا لے بیل کرنا ہے جتھے بھی مامے حسین کا ذکر کرنا ہے اتے نبی سونے کے صحابی دوستو سبحان سبحان اللہ اللہ جو سچا سننی سبحان اللہ سچے دے دل دے اندر دلے بین کا بک لو دہافہ بھگ سبحان اللہ نہلیا ب سفیا بند صاف سینا اللہ تعالی نے صرف سچے سنیا جس سینے کے بچ نہ کسی صحافی دیر نہ سوفیا الیا بیر نہ پیاریا بیر سونی را سینا رب نے ایسا بنا ہے کہ نبی اہل پیت کا بھی اہل پیت گنگانگ نبی صحافیوں میں بھی گنگانگ تارا کہ حق بنتا یہ جہاں نظریہ بن گیا کہ محرم شریف کے حسین سردار بھی میں نہیں ہر لحاظ تاریخ لحاظ بھی گلا تھی سر درو ن اگر تاریخ لحاظ محرم نو شہادت میرے عمر بہتری پہلے دیکھ مر پاچ دیر بیچ دلحمد سننا اللہ مولا سونے لقیت رکھنے والا نو ایسا صاف سینا اس سینے قربانیا کم ار محرم الحرام شہادت نے میرے عمر پاک لاؤ اور کچی گل نہیں پوری تحقیق تہ جدید تحقیق ہاں پر نسر نہیں پر میرا یہ نہیں میں آپ کا ذکر خیر کر کے اگیا چلنا یچ محرم الحرام شریف دی شہادت اللہ قربان جاوا وہ سستی شہادت جاسے سونے نبی نے دعا فرمائی سی یا ماؤلا امرام روتا کر دے امر امرام روتا کدے تعا فرمائی تھی ماؤلہ نے فرمایا جس دن امر ہے جس دن مسلمان ہوئے ایک گھڑی گڑی مسلمان ہوئے ادنے سے اتوئی نماز کا ٹائم ہو گیا نبی سونا فرما ایسا بابو فرماؤ اپنا نماز پڑھا گے امر پا گرد کرتے وہ سونے ایسا حق نہیں کالو پڑو سونے فرمایا کیوں نہیں ایسا حقیاں امر پا کر ڈرنا کا مرکار ڈرنا گے اصل نماز میں دے سدومر باغ نے گل کی تھی یہ سونے نبی نے نارے تقبیر گرن فرمایا صحابا نے ناراج تکبیرا جب د کہ پہاڑیاں کفار نت لگ گیا اج سی کمر ٹوٹ گئی ہے آج کمر ٹوٹ گئی ہے اسلام بھی جوڑ گئی امر باغ فرماج رواج بڑا گی میرے پاک نبی نے دو گروہ ایک گروہ سردار حضرت حمزہ بڑا دوسرے دا سردار امر پاک بڑا جماعت مسلمانوں دی رحمت اللہ بیت اللہ جڑ ہے بوا کھول توجو سوجو آپ نے کعبے کا بوا کھولیا بھی پتہ پاش ناش کیا بھی پتہ کی صفائی کر کے کعبے نے صافی قربان جانا چھ گل کر لگنا سوچو کرے یار یہ مطلب پیار کرنے لگتے نا لوگ آتے ہیں مولا علی کی یہ شان ہے آپ چاپے میں پیدا ہوئے ہیں میں کہتا ہوں عمر کی یہ شان ہے عمر میں چاپے کا تر کھو رہا ہو بات سمجھنے کی ہے آباد کیسے ہو فرمائی مولا علی چنگے نے سد کے جاوا وہ بھی سڈے سیرے تاج نے مولا لی سردار بھی سرج قربان جا خود مولا لی زبانی رواج سنا ہوں اگر مولا لیمبر ممبر شریف سے بھٹے نے فرما کیا میں تھوان خبر نہ دے ندی تعداد امت چیل لوگ آخر ہاں دیو خبر فقال ابو بکر نبیاں تو بات لگو کرے پھر فرمایا, فرمایا، بندہ لوگ فرمایا ہاں مولا علی نے فرمایا ان چوبا تارے پھر فرمایا ان در بندہ دسا لوگ کہ ہاں آپ ممبر تو گربا فرمایا لوگوں سا کرنے والا دینا روایت نہ ہوئے تیری جتی میرے سے جب مولا علی خود فرماتے ہیں عمر مجھ سے افضل ہے تو ہم کون ہوتے ہیں توجہ نہیں دے فرمائی جب مولا علی فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے افضل ہے ہم کون ہوتے ہیں جو اس فیصلے کو نہ مانیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ کریں جہ فیصلے اپنی مرضی کا فیصلہ کرے سچی دسیا جی انشا مانشل اس ناراض ہو پچھلے ناراض ہوئے می نو لگتا تھو ڈر بیٹھے مولا رہے مرے میرے تو افسرو سما مارے آپ خود فرما رہے اور مولا لی گل من کر کے مولا سونے نے نبی تو بعد سدھی سی تو بعد امر عمر تو بعد عثمان عثمان تو بعد ہے در کر کے ایڈے عقیدے کی گل سنا چاہ دے jillu panj tan lal subhanallah subhanallah jillu panj tan lal pyar nahi subhanallah jillu panj tan lal pyar nahi ode tan جڑی میں پہلی جود پڑھی ہے نا مولوی انہیں سنو دیوں اچھا ایک خاص مطلب صحیح گل یقین کرو دوسری جود میں کسی کو بھی نہیں سنی پر ہے اس شعر کی جی آر نہیں سوگل پہ چل لال پیار نہیں وہ کر کے میرے سونے نے بی نے فرمائے اگر کسی بندے نے میرے ساتھ آل پیر رکھے اکل کل قیامت تر میرے گروہ کو سرد نہیں آئے گا اور اگر کسی بندے نے میری عہدے پیر پیر رکھے بھی میں ہر اتو سرد نہیں کیوں؟ کل ہاؤ کوسر ندی سونا فروغ صحابہ بیچ بھی اور جسے سہابیاں دشمنو گے جھے والے بیچ ہو دشمر گی ہوتا تا شایا جڑا چار مردا چار نہیں مرد پار لگی سبحان اللہ اور ساجل جی آخر ہونے توجہ کی وکری وکری شہری وکر وکرے نے شہر اللہ اگر تو سی کی اکبر سرکار فرما رہے آپ فرما رہے فرمایا میں اپنی جان تے اپنی اولاد نہ نبی سونے کی اولاد لال محبت سے آپ بھی فرما نے راجانیا شہبت ہوئے پیت تو ہود فہمی لگی ہے جہاں راج صحابت عمر خصوصاً خصوصا دارے ادرت عبد عبداللہ بن مسعود فرما نے عمر پاک کی جد شہادت ہوئی ہے مرم ادرت عبد عبداللہ بن مسعود فرما نے فرمائے جد عمر سلام چیاسی مسال یعنی جدو امر پا کے داخل ہو دا تو اسلام ہو گیا جی کو بندہ آ رہا ہوں آپ اتنے پیچھے کوئی بندہ دور آ رہا ہے جیویں جیو وقت گزرتا جائے گا وہ گا وہ اپنے آپ قریب کریب ہوں آئے گا یہ مثال اور جدو امر اسلامی داخل ہوئے نے. اسلام آرد کی مالے میں ہو گیا گے اور جدو اسلام عمر پاپ دنیا چڑھ گیا اسلام جاو والے مرد کی مانے میں ہو یعنی عمر کے آن لانے اسلام عمر آ گئے امریک اسلام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتھے کوئی نہی کران سانسم دلے پیر دستا سناواں اپنے بزرگ کی گل میاں سے فرموندے نے فرمایا اولاد شری دام سلکی پہ اخرا رہی کہ اتنا شاید آل اولاد ہیں آل اولاد ملتے نے ایسا مکو قربان لیا ماں سونے لبی نے فرمایا الحسن والحسین حسین شباب دبابیا جن حسن حسین جن کی جمانا کے سردار نے لگن جد عمر سی تیواری آئی ہے سونے فرواجے سہو کل چلنا وشد بہنا سونے پہ لرواجے حسن حسین دی واری آئیے فرمایا جنتی جوانا نے سرچار نے اپنی پتھر آئی ہے تس کسی سننی کی بڑی گل سنی گے حسن حسین یہ جوان ادھر بزرگ ہیں پتہ چلتا ہے حسن حسین جو جوانوں کے سردار ہیں تو بزرگ تو ہیں جب جوانوں کے سردار ہیں تو حسن حسین بزرگ تو ہیں جب حسن حسین بزرگ ہیں تو حدیث سے ماننا پڑے گا صدیق فاروق حسن حسین کے سردار کیا بات ہے حدیق نہ ہوئے مضبوط سنت سند بھی کچی نہیں بارے پی جنتی جبانا جڑے خود حسن شہر نے جن سرداریاں یار پیچھے جہ بندے کلوتے ہو نا जाओ کر کے تی بہ جاؤ مجمے ادرو بے तो जो پلاؤ توجہ دوستو حسن حسین کی شان بھی مسلم ہے سو فاروق شا. جی اس شان سامنے رکھے تو صحابہ دی گل کریے جی. مس نو ہوگ تکلیف ہوئی لکھا ماری ہو سیا اپنا مطلب نہیں چڈ سکتے اور پتہ ہے رب سونے نے عمر پاپ کی شان بڑائی ہے آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ <Joshua> رو عمری چلکیا اور دکھ دی جمع آدھا آدھا نہیں دشمن ماشاء اللہ سقر جہنم کا نام ہے جنہوں عمر نال ویڑھے تو جہنم آشک خدا دی قسم کر گیا ایسا کیوں نہ اس عمر دا ذکر خیر کریے جے ذکر خیر نال بندے تو پھر وہ عمری چلکیا پیشے دوست وہ پیشے اس خدا دوست عظیف سونے نبی نے سونے نبی امام حسین باغ نو ہاتھایا امام حسین باغ نو ہر اینج بلند فرمایا فرما نے مولا سونا یہ میرا حسین حسین یہ میں پیار کرنا توں پیار اور ہر اوش بندے پیار فرما جڑا اندر پیار با. مولا جہ بوگز رکھے اندر می بھی بوگز رکھنا چوں بھی بوگز رکھنا ادھر حسین کی باری آئی تو یوں فرمایا ادھر اسمان کی باری آتی ہے سونے نبی بارگاہ ادرت جاگل سرکار راوی نے سونے نبی بارگاہ در جنا پیش کیا گیا سونے نبی نے فرمایا نہیں پڑھاوا گا نہیں پڑا گا نہیں پڑھاوا گا نہیں پڑا گا نہیں گا نہیں گا پوچھا گیا کی وجہ تو دور دور جا کے جنادے پڑنے جناد پیش کیا گیا کیوں نہیں دے میرے سونے نے فرمایا ان کرنے دل چسمان بوسی اور روایت صحیح میرا مطلب ہے اسمان بھوگے نبی جرا نہیں پڑھاؤں گا جی نبی نہیں پڑتا تو می پڑتا گل تو سمجھ آنے والی ہے بھائی جی نبی نہیں پڑھتا امام جلال سیوتی امام جلال الدین عربی ترجمہ بھی نہیں کیونکہ ترجمہ چنڈی ماری گئی اصل دے اندر لکھا پیا ایک بندہ مرن لگا دوستوں بیلیاں نے بائیوان ہوا بندہ اپنی کسی بےلی نو خواب مل جائے بےلی کچھ نے بے. سنا کی بی آ کی بنیائی نہ بربادی کی انا پھر بھی تھی آج داسی جلالی جنو جگدیا بہتر ورتبان ربیس ہونے کی عرت اور جڑا نال اٹھے بیٹھے اتنے بےمان مرے آئے اگلی گڑ جماؤں جی اسمان نہ بو نبی سونے نے جنا نہیں پڑایا پتا لگتا ایمان تے نہیں مریا جی ایمان سے مرتا نبی بھی سونا جنا اور تو کبھی نہیں ان کار نہ کر کے امام فخر اللہ سونے نے نعمت عطا فرمائیے عطا فرمائیے صاحب آحبت رکھتے آس بھی محبت رکھتے آ فرمایا ہے یہ جا مسلک ہے مسلک این حدیث دے مطابق اتنے آپ نے دو روایت ایک روایت بیام فرمایا, فرمایا نبی سونے نے فرمایا آہ لو بیت ہی کمس والے سفین نو میری آسام بیڑے اللہ مر رات نشا و منتخلے پانہ حالک جڑا سوار ہو گیا وہ نجاتا اور جڑا منہ پھیر گیا وہ <سلام> روایت جیچے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ آپ <سلام> نے دو تطبیق تطبیخ دتبیق کا مان رلا اے ماجا یہ دو روتوں دے مطابق روایتوں رلاؤ مسلمت نکلتا پر ماجا وہ اس واسطے کہ جہاں نے نا سمندر چشتیاں چلا مڑا دے اس گل انہوں نے پتا ہوں دے کہ جدو رات کا پی جائے رات پہ جائے اور سمندر چوٹ سے ہوئے ہوئے, ہوئے نا سڑک جہان خان اے بکھر پکر گئی اے دریا نو گئی اتے بوڑ تھے نال کنارہ بھی کوئی نہیں بند کسی گلو لے کے پوچھ لو بے کنارہ پانی ہے وہ جہے سمندر چشتیاں چلا نا جیرا پہ جائے راستے کی راہ نمائی کیوں ہوئی شہر کو لوگ بہت نہیں گلائٹا بھی کون لیا بھائی راہ نگر نے کشتی چلادیا جان پھر ستارہ تراہنائی لیا فرمایا سنی بیت علی کشتی علی کشتی سوال ہونے فرمایا ہر پاسے ہی چھا پیا مار جائے گیا کرشتی نبی والی پی لے بنے نے پی دیا راست دی ہنمائی نبی دے صحاب ستارے تمہاری رسالت نار تحقیق نے حیدری مت صحابہ متحل خبر جو کر کے فرمایا ہے کہ مولا سونے نے سان دولت لیں گے جہی آخل بیچ والی کدھر ہنرا پہ جائے تو پھر راہن بائی لیں گے چمکتے ستارے توجہ ہے کر کے مولا سونے نے مولا سونے نے یہ امتیاسی اپنے نبی اپنے نبی امت مچوں ان لوگوں جنہ نے سینے صاحب ویر خالی نے سارے ویر تیر خالی نے خدا دی قسم کر گیا نا اچھی دیا اے آیا نمی سونے نے فرمائے سنا فرمایا نبی دیا لال نبی دی آل نال محبت دی ہرک کھڑی سال کی عبادت لال مفداری سال دی ایک ہور روایہ بیان فرمای آل دنیا بلکہ امام عبد البہاد شارانی رحمت اللہ اندر المعبد شریفر المعبل اندر آپ سرکار نے شرف الحب اب بھی کتابیں فضائل تھی. امانے سبا ایمان ہے ہی اما نے لفت فرمایا جی ستارے آسمان والے رکھوالے نے فرمایا زمین والے رکھوالے ساڈیا فرمایا کدو اخبار ہو گیا بلکہ سائمدین مراد آبادی اور دیگے مفسرین واطس بےحملہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے مضبوطی سے تھامو بے حب اللہ لہی رسی بعض مفسرین نے اہل بیت نیا اللہ نے رسی اہل بیت سونے نبی نے فرمایا انتار کنفی کم فخلے ابل حما کتاب اللہ نور تو ہدایت دی دوسری میری اہل بیت میری بیت دی محبت نہ چڈیا جی کیونکہ یہ تھوڑی دنیا آخرت کامیابی شکر مولا سونے دا کہ اس نے صحابہ دی محبت, محبت بچاوے صحابہ دی صحابہ دی بیر خدا کی قسم کر کے نا جس سینے چی دشمنی آئے وہ ات بھی گیا بھی گیا نہ یار سچی دس آ سچی دسیا جی میں آخری گل تو تھرڈے پیو دا دشمن ہوگا اور سینے لوگ کیا ہوں؟ प्योल प्योला दुश्मन है प्यो सा अच्छा प्योला दुश्मन हो गए जीने लाने तैयार ना हो जैसे दुश्मन हो جی سیک دشمن ہو موڑ سی ساری دنیا کہنا رل جان سدی کے نہیں رکھتے مطلب بغیرت کران اللہ رک گئی ہے دشمن سڈا بے نہیں بن سکتا سیک اے یاد رکھے جی مت الحمد للہ اصا جتیں جانے جن حات نے اصا یہ آخری اللہ یہ اگلے سال سڈے پر سنگ کے جانا سیا محلے یاری لانے جو کسی سب پتر نام چلا میرا پیر کو سنگی ہوا سگلا افسوس اس گل کا ہوتا ہے تھوڑا نام کی ایجاز حسین صاحب افسوس اس گل کا میں ادھر کمالیا پاس گیا تقریر کر سارا پنڈ سنی ماں تقریر بھی کی ماں کڑ خنڈ تو بڑی ماری ہے پر پھر بھی گئی ہے کڑڑ کوڑی سر چل گئی ہے ان سنیا کل ایک مولوی پیچھے ہو گئے سدیا کی رام مرالا سان آپ بہا کے بے عزت کروانا سا آخر میو کہا پتا ایے گیا چلو اس کاج تو پہلے تیری کو آخریت ہے میرے بال مارے وہ میرے بنے کپڑے وہ میرے زمین مارے میری دشمنی کہڑی ہے بندہ ہوں کہ جڑا اپنے راہ پر دشمن سن یار تلایا ہے ع یار جو کچھ ہے جو میرے کو میں تھوڑا نہ دس نمک آرام ہو جا نمک آرام بندہ چلا ہوں جو تسی کو ایسے جو ایسی پیش کی ویر باب فرما فرمایا لال کو سنگری سنگنا کریے یاد رکھا جی ایسا سارے راضی نہیں کرنا عمر پاک فرما نے جس بند سارے راضی ہو جنافق ہو سارے راضی نہیں کرنا میاں ساری گل اتفاق رکھے گا جی ایمان ساریا سارے راضی کرنا سا مقصود جن بندے بیٹھے جڑے وے آشک سنک پارٹ پارٹ کا موروی آیا مغرو نکل گئے مگر میری سوچ کی ہے اگر میری تقریر بندہ شہید مذہب سے آ جائے تھوڑی محفل کا مول پورا ہے میری تقریر کا مول پورا یہ سمجھو بھئی ایک بندہ امت مستقفا زخ بچ گیا یار اس کو بڑی گنمت ہے میرے دن ہوئے فروغ آپ کیڑکی سی یار سنگ ہے Yeah. ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦੇਚੇ ਚਾਹ ਲੈ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹਦਾ ਸੀਨਾ ਸਹਬ ਉਹ ਅਹਲੇ ਬਹਿਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋ